انني اشهيو بون بسم الله auprès Uh, but يربو وان منوه وان توكلوا علي وانه اولو بالله من شر يان ومن سيه يعطيا من يهدي الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له فنشهد الله إله إلا الله واهده لا شريك له هُوَ الشَّهْهُادُ نَصِيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ مَتَ نَعْبُدُ رَسُولُ أُرْسِلَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم واحدهم راعون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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي مع بغنيلجودي والكرم وآله وبارك صلاة عليك يا سيدي يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول والا تو علئی کیا رسولیابی قبر حمد و کینا اور دل کی گہرائیوں سے حضور وحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم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 گئی عظیم و شام مجالی سے محرم کی آج ان شاء اللہ تعالی چھٹی نشست ہوگی اس سے پبل جو پانچ نشستیں ہوئی اس میں ہم نے سورہ المکمون پر گفتگو کی اور سورہ المکم ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ باتیں مائنے ایک ایک آیت کے مقدسہ پر ٹہر ٹہر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آگوش تربیت میں اور اسلام کی چادر رحمت میں پرورش پانے والا مسلمان تین خوبیوں کا جامع ہوتا ہے یا کیا کیا کوبیاں اس بندے میں ہونی چاہیے اس پر ہم نے پانچ مجالس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے آج کی نشست سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب گفتگو کو سمیٹیں لیکن یاد رکھیے گا کہ علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے جب بھی میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں پھر نئی باتیں اور نئے خیالات دل میں آنا شروع ہوتے ہیں اور جو کچھ اکابر اہل علم نے اس کے تحت اور کچھ لکھا جب تفاصر کی طرف آتا ہوں تو اور نئی باتیں دل و دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں آج جو آئے تھے مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ المکمن کی فرمایا گیا کہ ولدی نہ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے آج کی گفتگو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے میں پچھلی گفتگو کی طرف نہیں جاتا یاد رکھیے گا کہ اسلام یہ اللہ تبارک و تعالق کا پسندیدہ دین ہے اور الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اسلام کے اندر جو حسن ہے اسلام کے اندر جو رانائی ہے دین اسلام میں جو ندرت ہے دین اسلام میں جو خوبصورتی ہے دین اسلام میں جو محبت ہے دین اسلام میں جو عشق ہے دین اسلام میں جو پیار ہے دین اسلام میں جو جذبے ہیں دین اسلام میں جو ولولے ہیں وہ کسی اور مذہب میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے اور اسے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دین اسلام انسانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اسے اللہ تبارک تعالی کا قرب حاصل ہو جائے اسلام فرماتا ہے کہ ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا کیونکہ جو حضور کا ہو جاتا ہے وہ خود بخود خدا کا ہو جاتا اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ و والسلام کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی مارفت یہ ناممکن سی بات ہے اب دین اسلام ہم لوگوں کو جب کامیاب دیکھنا چاہتا تو وہ کامیابی کے نسخے بھی ہمیں بتاتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ تم جب دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہاری کامیابی کا راز نقل مصطفیٰ کریم علیہ سلاط وسلام میں پوشیدہ کہ تم نے اپنی اداؤں میں اپنے کردار میں اپنی سیرت میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط کی نقل کرنا ہوگی اور حضور کریم عل سلاط وسلام کے نکوش قدم پہ تم نے چلنا ہوگا جب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو اور کامران ہو سکتے ہو نعرے تو لگاؤ اللہ کی محبت کے نعرے تو لگاؤ پیارے مصطفیٰ کی محبت کے لیکن چہرے سے داڑیاں غائب ہوں سروں سے امامیں غائب ہوں تم مسجد میں نہ دکھائی دینے لگو حیا تمہارے اندر موجود نہ ہو صنعت کا جذبہ تمہارے اندر نہ ہو ایسار کا جذبہ تمہارے اندر نہ ہو سلئے رحمی جیسا جوہر تمہارے اندر موجود نہ ہو علم جیسا وسط تمہارے اندر موجود نہ ہو علم جیسی خوبیاں تمہارے اندر موجود نہ ہو اور تم نعرہ لگاتے رہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کامل اس وقت ہوگی کہ جب تم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ وسلام کی نقل کو اختیار کرو حضور کریم علیہ صلاحت کے نقوش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو اور ایک جگہ قرآن مجید و فرقانی حمید نے اس کو بالکل واضح کیا فرمایا قل ان کن تو حبون اللہ تب تبھی اللہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ صلاحت والسلام کی اطاعت کرو ان کی اتباع کرو جب تم حضور سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف بھی فرما دے گا اللہ اکبر تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کریم علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت ناز کا مطالعہ بڑی باریک بینی کے ساتھ کرنا ہوگا اپنے وجود کے اندر ہم نے جو اسلام جواہر بتاتا ہے وہ سارے جواہر اپنے وجود میں اپنے جو ہے لانے ہوں گے بسانے ہوں گے کہ علم بھی ہمارے اندر ہو علم کا مادہ بھی ہمارے اندر ہو صبر بھی ہمارے اندر موجود ہو یہ سارے جواہر جب ہمارے وجود کے اندر موجود ہوں گے تو یقینا ہم مسلمان جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں اب آئیے اس آیت مقدسہ کی طرف کہ اس میں مولا کائنات نے مسلمانوں کی دو خوبیوں کو بیان کیا اب ذرا دیکھتے ہیں وہ دو خوبیاں جو قرآن مجید و قرقانی حمید بیان کر رہا ہے ہم جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو وہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں بھی یا نہیں اگر موجود نہیں ہیں تو ہمیں ان خوبیوں کو اپنے وجود کے اندر بسانا ہوگا کہ جس سے ایک مسلمان کی پہچان ہے اور جس سے کہ مسلمان پہچانا جاتا ہے فرمایا مول کائنات نے گویا کے ایمان والوں کی خوبی یہ ہے وہ لوگ کے جو غلامی رسول کا تاج اپنے ماتھے پہ سجا لیتے ہیں وہ لوگ کے جو نسبت رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ ولدی کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں یعنی امانت اگر ان کے پاس رکھائی جائے تو وہ امانتوں کے اندر ہیر پھیر نہیں کرتے مالک جب اس امانت کو لینے کے لیے آئے تو وہ جوں کی تو امانت مالک کو واپس کر دیتے ہیں اور دوسری خوبی یہ بتائی کہ وہ عہد کی پابندی کرتے ہیں کہ کسی سے جب کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی سے جب عہد کرتے ہیں تو ای عہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دونوں روشنیوں کو اپنے سامنے رکھو یہ دونوں جواہر کو اپنے سامنے رکھو یہ دونوں خوبیوں کو اپنے سامنے رکھو ایک ہے امانت اور ایک ہے عہد اور اپنے معاشرے کا جائزہ لو اور دیکھو کہ جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں کیا یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ قرآن جو خوبیاں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے یہ خوبیاں شاید لاکھوں کروڑوں میں دو چار آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں گی کہ امانت ان کے پاس رکھائی جائے تو وہ امانت کو جوں کی توں واپس کریں اور کسی سے جب وہ عہد کریں تو اس عہد کو وہ پورا کریں شاید ہی گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے کہ جب آپ یہ اعلان کریں کہ ہائی کوئی ایسا مسلمان جو امانت کا پاس رکھتا ہو جو عہد کا پاس رکھتا ہو تو شاید کسی نہ کسی بستی سے ایک دو آدمی ایسے نکل آئیں ورنہ ہمارا معاشرہ جس جس جناب امانت کے معاملے کے اندر جن خرابیوں کا شکار ہے یہ ہم باقوبی جانتے ہیں عہد کے معاملے کے اندر جن خرابیوں کا شکار ہے ہم اس بات کو باقوبی جانتے ہیں تو دو خوبیاں قرآن مجید و قرقان حمید نے بیان کی ہیں ایک ہے امانت اور دوسری خوبی ہے عہد اب یہ دو الگ الگ عنوانات ہیں تو اس لیے میں اس کو الگ الگ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و وطالعہ ہماری اپنے حبیب کے صدقے سے اسلح فرمائے اور اپنے حبیب کے نالین کے صدقے سے یہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے وجود میں جو ہے وہ پیدا فرما دے اللہ اکبر آئیے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں امانت پر یہ امانت ہے کیا سب سے پہلے میں ابتدا سے لے کے چلتا ہوں الف سے کہ اگر کسی سے تعریف پوچھی جائے امانت یا کسی سے مطلب پوچھا جائے امانت کا کہ امانت کا معنی کیا ہے امانت کا مطلب کیا ہے کسی بھی آپ اگر ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ امانت کا معنی اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس رقم رکھائے زیورات رکھائے یا کوئی مال رکھائے تو آپ کو اس کی حفاظت بہت جو ہے زیادہ کرنا ہوگی اور اس کے مال کے اندر ہیر پھیر نہیں کرنا ہوگا اور جب وہ مال لینے کے لیے آئے کہ صاحب میں نے جو امانت تمہارے پاس رکھائی ہے فلانی رقم یا فلانے ہیرے جواہرات وہ مجھے دے دو تو اس کی رقم کو اس کے سامان کو بھی آئی نہیں بغیر کسی ردو بدل کیے ہوئے اس کو واپس دے دینا یہ امانت ہے اور میں کہتا ہوں کہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں اس کے نزدیک امانت کی تاریخ بس اتنی ہے لیکن امانت کا وفوم بہت بڑا ہے امانت اپنے دامن کے اندر بڑی کوشاد کی رکھتا ہے کہ ہم جو صرف یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کس کوئی اگر ہمارے پاس رقم رکھائے اور جب واپس لینے کے لیے آئے تو اس کے مال کو واپس کر دینا یہ امانت ہے اللہ اکبر اکابل اہل علم حضرات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ امانت کا دامن بہت وسیع امانت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق آپ پر ہو تو اس کے حق کو لوٹانا یہ بھی امانت ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا راز آپ کو معلوم ہو کسی کے राज کو آپ جانتے ہوں تو اس کے पर پر پردہ رکھنا اور کسی کو نہیں بتانا یہ بھی امانت ہے اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے کہ اس کام میں میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں مجھے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے مجھے بتاؤ کہ فلانی جانب سے رشتہ آیا ہے یا فلانی جگہ مجھے رشتہ لے کر کے جانا ہے وہ لوگ کیسے ہیں اب یہ مشورہ کرنے جو بندہ آپ کے پاس آیا اس کو بالکل درست درست مشورہ دینا یہ بھی امانت کے اندر جو ہے وہ شامل ہے اسی طرح سے اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو اس نوکری کو بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کرنا یہ بھی امانت ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں صبح سات بجے سے شام سات بجے تک ملازم ہے یا صبح نو بجے سے رات نو بجے تک ملازم ہے تو پورے وقت پر جانا وقت پہ پہنچنا اور وہاں سے وقت پر نکلنا یہ بھی امانت میں شامل ہے ایسا نہیں ہے صاحب کہ آپ جو ہے صبح نو بجے اور رات نو بجے تک ملازم رکھا گیا آپ بارہ بارہ بجے جا رہے ہیں ایک ایک بجے جا رہے ہیں یا جب وقت ہے واپس ہونے کا آپ اس سے پہلے واپس ہو رہے ہیں تو اکابر علماء فرماتے ہیں کہ پھر یہ امانت نہیں ہے بلکہ یہ امانت میں خیانت یہ بات تصبر کی جائے گی تو یاد رکھیے گا کہ امانت کا مفہوم صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے دماغ اور دل میں بسا لیا ہے بلکہ امانت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے آئیے اب ہم حضور کریم علیہ صلاط وسلام کی احادیث مقدسہ کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ سلاط والسلام امانت سے متعلق کیا باتیں ارشاد فرما ہیں اس پر زور دینے کی ضرورت ہے جہاں پر تفصیل بیان کرنا ہوگی شرح بیان کرنا ہوگی تو میں یقیناً رک کر کے اس کی جو ہے شرح بیان کرنے کی اور تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلی حدیث شریف مشخا شریف کی ہے اس کو توجہ فرمائیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں تمام فسائل پیدا ہو سکتے ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن میں تمام فسائل پیدا ہو سکتے ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر یہ بھی مشکا شریف کی حدیث ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو معلوم ہو کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیانت کی ہے تو حضور کریم علیہ اللہات والسلام فرماتے ہیں اس کے اذباب کو جلا دو اور اس کو مارو حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو ادا کرو اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم کبھی بھی خیانت نہ کرو اللہ اکبر آئیے ایک اور بڑی تیاری حدیث حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے اس کو ذرا غور سے سنیے گا الیکشن کا وقت ہے اور اٹھارہ فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں تو اس حدیث شریف پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے حضور کریم علیہ صلاحت نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضائع کرنے کی کیا صورت ہے حضور نے فرمایا جب حکومت نالائق کو سکرد کر دی جائے اس کے ضائع کرنے کی صورت یہ ہے کہ جب حکومت نالائش کو سپرد کر دی جائے اللہ اکبر آئیے میں دیگر ممالک کے تو بات نہیں کرتا صرف اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں آج پاکستان کی عمر ساٹھ سال ہو چکی ہے یا اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے مجھے بتائیے پہلے دن جہاں پر ہم کھڑے تھے آج بھی ہم لوگ وہیں پر کھڑے ہیں یا نہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک دو حکمران ایسے آئے ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں ورنہ میں کہتا ہوں کہ اکثریت ایسی آئی کہ جو اپنے آپ سے مخلص نہیں تھے تو وہ اپنے ملک سے مخلص کیسے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جہالت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اقربہ فروری اپنے عروج پر ہے رشوت اپنے عروج پر ہے اور دیگر حرام کام آج اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں وجہ اس کی یہ ہے میں نہیں کہتا کہ ہماری قوم کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ہماری قوم کے اندر کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے خدا کی قسم جو ٹیلنٹ اللہ تعالی نے پاکستانی قوم کو عطا فرمایا ہے وہ ٹیلنٹ آپ کو دیگر اقوام کے اندر نہیں ملے گا جو جذبہ پاکستانی قوم کے اندر ہے وہ جذبہ آپ کو دیگر اقوام میں نہیں ملے گا مگر ٹیلنٹ کو ضائع کیا گیا ٹیلنٹ کو مارا گیا ایک طرف رشوت ایک طرف سفارش ایک طرف تمہارے دو طبقاتی تعلیم نظام کہ صاحب امیر کے لیے تعلیم نظام الگ ہے اور طبقاتی تعلیم نظام اگر آپ دیکھیں اور پھر میں کہوں کہ ایک تو طبقاتی تعلیم نظام ہے اور دوسرا جو ہے دوسرا تعلیم نظام یہ ہے کہ دو دو زبانوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے کہ اردو میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور انگلش میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے اب جائیں چائنا کی طرف ایک تعلیمی نظام ہے ایک زبان میں تعلیم دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج چائنا ترقیوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ہمارے یہاں کئی زبانوں کے اندر تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس صوبے میں رہتا ہے تو یہ زبان میں تعلیم دی جائے اس صوبے میں رہتا ہے تو یہ زبان میں تعلیم دی جائے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس وقت آپ گورنمنٹ اسکول کا رخ کرتے ہیں وہاں صرف کلاس کے بعد انگریزی پڑھائی جاتی ہے کاش کہ تم اس انگریزی کو پہلی کلاس سے داخل کر دیتے نرسری سے داخل کر دیتے ریسپشن سے داخل کر دیتے تو یہ بچہ اب تک جو یہ ففتھ کلاس میں پہنچا ہے یہ بہت اچھی انگلش بولنے لگ جاتا یا نہیں لگ جاتا مجھے بتاؤ تو صحیح جو امیر کا بچہ ہے وہ تو سب اعلی اسکولوں میں پڑھتا ہے اور جب غریب کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں آتا ہے تو اس کے ٹیلنٹ کو کس طریقے سے جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ دو زبان کا تعلیمی نظام کو نافذ کرنا اس نے ملک پاکستان کے اندر نوجوانوں کی پڑھائی کا بیڑا فرق کیا ہوا ہے اور دوسری دوسرا جو ہم پر ظلم ہے وہ ہے طبقاتی تعلیمی نظام ڈیفینس میں رہنے والا اگر کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اس کا اے گریڈ آتا ہے اے ون گریڈ آتا ہے آپ نیو کراچی لے لیں لیاری لے لیں لیںنگی لے لیں لانڈی لے لیں لائن کو لے لیں یہاں پھلے کتنا جینیئس اور کتنا ہی اپکری لڑکا ہو وہ امتحان دیتا ہے اس کا ڈی گریڈ آتا ہے یا ای e گریڈ آتا ہے یہ امیر اور غریب کا فرق کیوں ہے یہ امیر اور غریب کا فرق کیوں بتایا جا رہا ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ پورے ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا خرکھ کر کے رکھا ہوا ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حکمران ہمیں نہیں ملا کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو اور جو پاکستان کو آگے لے کر کے چلے ورنہ آپ دیکھیے ملائیشیا کی ترقی ماتیر محمد کو آپ پڑھیے کہ جس نے ملائیشیا کو ترقی کے جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچا دیا آپ پڑھیے سنگاپور کہ سنگاپور مختصر عرصے میں کیسے ترقی کر گیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو ایسا لیڈر مل گیا کہ جس نے سنگاپور کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پر کامزن کر دی. یا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کوریا جو ترقی پر ہے یہ کوریا کا بجٹ بنانے والا کون تھا کوریا کا بجٹ بنانے والا ہمارا پاکستانی آدمی تھا کہ جس نے کوریا کے, کے بجٹ کو بنایا کہ کوریا آج اپنی ترقی پر ہے تو ہمارے لوگوں کی وجہ سے دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر یہ ترقی کیوں نہیں ہو رہی یہ ساٹھ سال پہلے ہم جہاں پر کھڑے ہوئے تھے آج ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ لائف حکمران ہمیں نہیں ملے, تقریباً جتنے بھی آئے وہ نالائ حکمران آئے اقتدار کو ٹیک اوور کیا گیا اور جو ہے جمہوریت کا گلا گیا یہ ساری پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے آج بھی آپ دیکھ لیں مجھے بتاؤ یہ گیس کا بحران یہ تیل کا بحران یہ آٹے کا بحران یہ ججوں کو جناب ججوں کے اوپر ظلم اور ججوں کو قید کر دینا یہ عدالت کے اوپر ظلم عدالت کا فتیات ناس کر دینا یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے ایک شخص ہے ایک آدمی ہے ایک ایسا بے وقوف آدمی اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ قسمت سے کھیل رہا ہے یہ خود کچھ دھماکے اور دہشت گردوں کا نہ پکڑے جانا یہ دہشت گردوں کا مضبوط نیٹ ورک کہ جناب تمہارا پریسیڈینٹ تمہارے شہر کے اندر ہو اور دم دھماکہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے تو یاد رکھو مسلمانوں جب تک کہ نائب حکمران تم مسند اقتدار پر نہیں بٹھاؤ گے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا اگر یہ صحیح بے وقوف حکمران آتے رہے تو پاکستان جو ہے اور تباہی کی طرف چلا جائے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر مخلص لوگوں کا خون ہے لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان جو ہے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ سوار قیامت تک میرا ملک پاکستان قائم و دائم رہے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جا کر غریب لوگوں کے حقوق کی بات کریں جو پارلیمنٹ میں جا کر کے غریب عوام کی بات کریں جو پارلیمنٹ میں جا کر کے یہ طبقاتی تعلیمی نظام کو ختم کریں جو پارلیمنٹ میں جا کر کے جدوجہد کریں کہ ملک پاکستان کے اندر امن جو ہے وہ کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے قائم کرنا چاہیے تو حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا حضور کریم علیہ سلاط وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے کسی نے عرض کی کہ اس کے ضائع کرنے کی کیا صورت ہے حضور نے فرمایا جب حکومت نالائف کے سپرد کر دی جائے اللہ اکبر آئیے ایک موقع پر حضرت عبد الرحمان روایت کرتے کہ حضور کریم علیہ سلط سلام ایک روز وضو فرما رہے تھے جس کو بھی غور سے سننے کی ضرورت کہ حضور کریم علیہ السلام ایک روز وضو فرما رہے تھے تو آپ کے اصحاب وضو کے پانی کو ملنے لگے حضور جب وضو فرماتے وہ کرام اپنی ہتیلیوں کو کشادہ کر دیتے کہ وضو کا قطرہ ہماری ہتھیلی میں آ جائے اور ہم اس سے برکت حاصل کریں اپنے چہرے پر من لیتے اپنے سر پہ جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے اور کسی کو اگر وہ پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے صرف کری لے کر کے جو ہے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا تھا حضور کریم علیہ و سلام جب اپنا لواب دہن نکالتے صحابہ رام لو آب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے اب ہوا کے بار تو حضرت عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور ایک روز وضو فرما رہے تھے تو آپ کے اصحاب وضو کے پانی کو ملنے لگے حضور نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو حرضی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہوئے ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو جب بات کرے تو سچ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرے جب کسی کا ہمسایہ بنے تو اس سلوک کرے اللہ اکبر دیکھیے یار آقائے کریم علیہ السلام اتنے شاندار الفاظ کے ساتھ ہم غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے غلام مرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اگر چاہتے یہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو جب بھی بات کرو سچ بولو امانت رکھی جائے تو ادا کرو جب کسی کے ہمسائے بنو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو اللہ اکبر آئیے حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا خرابی ہے حکام کے لیے خرابی ہے اور کے لیے خرابی ہے امانت رکھنے والوں کے لیے کتنے ہی لوگ قیامت کے روز تمنا کریں گے کہ ان کی پاشانیاں زمین و آسمان کے درمیان سریا تارے سے لٹکی ہوئی ہوتی لیکن وہ کسی کام کے ذمہ دار نہیں بنتے کہتے ہیں کہ یہ سوریا تارہ تمام تاروں میں سب سے بڑا اور بلند تارہ ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خرابی ہے حکام کے لیے خرابی ہے اور افاق کے لیے خرابی ہے امانت رکھنے والوں کے لیے کہ کتنے ہی لوگ قیامت کے روز تمنا کریں گے کہ ان کی پریشانیاں زمین اور آسمان کے درمیان سوریا تارے سے لٹکی ہوئی ہوتی لیکن وہ کسی کام کے ذمہ دار نہیں بنتے اللہ اکبر آئیے حضور کریم علیہ سلاد وسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ کسی کی زیادہ نماز پڑھنے یا زیادہ روزے رکھنے کی طرف نظر نہ کرو کسی کے زیادہ نماز پڑھنے یا زیادہ روزے رکھنے کی طرف نظر نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرتا ہے جب مشقت میں مبتلا ہوتا ہے تو پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے یعنی حضور یہ فرماتے ہیں عموماً لوگوں کا ذہن یہ ہے اور آج کے دور میں بھی کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو صاحب یہ بہت متقی پرہیزگار ہے یہ بڑا نیک ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہو عموماً ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کیونکہ یہ مسجد میں دکھائی دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ نیک ہوگا حضور کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا کہ پیمانہ یہ ہے پیمانہ بتا رہے حضور کریم علیہ السلام کہ پیمانہ یہ ہے نیک آدمی کو پہچاننے کا کہ جب دیکھو جب بات کرتا ہے سچ بولتا ہے امانت رکھی جائے تو ادا کرتا ہے جب مشقت میں مبتلا ہوتا ہے تو پرہیزگاری کرتا ہے یعنی نمازیں تو پڑھ رہا ہے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن روزانہ جھوٹ اس کی زبان سے نکلتا ہے نمازیں تو پڑھتا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے اور امانت رکھی جائے تو کسی کی امانت کو واپس ہی نہیں کر رہا آ جاتا ہے ڈکار جاتا ہے اس کے بعد جب کوئی مشقت اس کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ احوظاری شروع کر دے چی جی کو چلانا شروع کر دے کہ ماض اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت میرے اوپر جو ہے وہ کیوں بھیج دی کیوں نازل کر دی فرماتے دیکھا جائے کہ وہ اس معاملے میں پرز کو اختیار کرتا ہے یا نہیں اللہ اکبر حضرت یا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں کرتے یعنی کسی جگہ کا آپ مجھے امیر نہیں بناتے حاقم نہیں بناتے کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ حضور نے دست کرم میرے کندھے پر مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے جو قیامت کے روز رسوائی اور ندامت ہے ماں سوائے اس کے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور اس کی ذمہ داریاں پوری کی اور دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہوں کبھی دو آدمیوں کا امیر نہ بننا نہ یتیم کے مال کا متولی بننا آج آپ دیکھیے خواہش جو ہے لوگوں کی یہ ہے کہ ہم ایم اے بن جائیں ایم پی اے بن جائیں ناظم بن جائیں آپ دیکھیے لوگوں کی اکثریت اسی کی طرف جو ہے وہ راہب و راغب ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کی سیٹس کتنی ہیں صوبائی کی سیٹس کتنی ہیں اور جتنے لوگوں نے اور جتنے لوگوں نے فارم بھرے ہیں کہ ہم صاحب الیکشن لڑیں گے آپ دیکھ لیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ اسے کسی جگہ کا ٹی پی او لگا دیا جائے لوگوں کی خواہش یہ ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن جائیں بعض لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بن جائیں وزیر جو ہے وہ بنا دیے جائیں یہاں پر حضور کریم علیہ صلاح وسلام حضرت ذر کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے جو قیامت کے روز رسوائی اور ندامت ہے ماں سوائے اس کے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور اس کی ذمہ داریاں پوری کی جی تو یاد رکھنا بن جاؤ گے بننا آسان ہے لیکن اپنے عہدے پر بیٹھ کر کے ذمے داروں کو پورا کرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے لوگ اس کو کھیل سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے اللہ اکبر آئیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی اے بندے بتا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی بندار کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھے ہوئے دیکھے گا جو اسے جو اس نے دنیا میں واپس نہیں کی تھی اس امانت کو رکھے ہوئے دیکھے گا وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور فرمایا گیا کہ ستر سال کے بعد وہ اس امانت تک پہنچے گا جب وہ امانت کے لیے گرے گا تو ستر سال کے بعد وہ اس امانت تک جو ہے وہ پہنچے گا اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ امانت کو اٹھا کر اوپر آئے گا اور جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پسل جائے گا اور پھر وہ جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا اس طرح وہ گرتا رہے گا چھڑتا رہے گا یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام کی شفال سے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے گا وہ دنیا کے اندر اگر آپ نے کسی کی امانت رضب کی ہے کسی کی امانت کھائی ہے اور آپ اس کو واپس نہیں کر رہے ہیں اس کو نہیں لوٹا رہے ہیں تو آپ خود غور فرما لیں کہ مرنے کے بعد میدان میشر کے اندر ایسے شخص کا جو ہے وہ کیا معاملہ کیا جائے گا اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام جب غلاموں کی تربیت کرتے تو غلام اس تربیت کو اپنے دل و دماغ میں رکھا کرتے تھے اور ایک ایک چیز سے بچا کرتے کہ جس سے بچنے کا حکم حضور کریم علیہ سلطلام نے انہیں دیا مثال کے طور پر ایک بار حضرت جریر کچروا یہ گائے چرا رہا تھا تو جب گائے چرا کے آیا حضرت جریر نے دیکھا کہ ایک گائے زائد ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ گائے کیسے آ گئی کیا حضور میں نے تو ابھی دیکھا ابھی غور و فکر کیا یہ لگتا ہے کہ کسی اور کی گائے ہیں کہ جو گلے کے ساتھ آ کے مل گئی ہے فرمایا اس کو نکال دو کیونکہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ بھولے بٹ کے جانور کو صرف گمراہ آدمی ہی پناہ دیتا ہے میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا اور یہاں پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہو ہم کہتے ہیں کم کہ وقت ایک لے کر کے آیا پانچ اور بھگا کے لے آتا تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اس کو چھپا لیتے اور پھر کام بڑے اچھے طریقے سے چلتا یہ شان مسلمان کی نہیں ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط وسلام جو اس کو نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں اس نصیحت کو یاد رکھے کیونکہ اس میں ایک مسلمان بندے ہی کا فائدہ چنانچہ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ایک بار حضرت مرزاد کسی کام سے کہتے ہیں کہ بقی کی طرف گئے دیکھا کہ چوہا ایک بل سے اشرفیاں نکال کر ڈھیر لگا رہا تھا تو انہوں نے اٹھا کے جب گنا تو اٹھارہ اشرفیاں نکلیں یہ لے کے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی وسلم اللہ یہ میری طرف سے سچتا ہے تو گویا حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ اشرفیاں کہاں سے آئیں یا رسول اللہ میں بقی کی طرف گیا تو ایک چوہا اپنے بل سے یہ اشرفیاں ایک بل سے نکال رہا تھا دھیر لگایا ہوا تھا ہوا میں نے اٹھا کے تو اٹھارہ تھی فرمایا تم نے خود تو نہیں نکالی بل سے تم نے خود تو نہیں نکالی عرض کی یا رسول اللہ میں نے نہیں نکالی اس چوہے نے نکالی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و وطالعہ تمہیں برکت عطا فرمائے دیکھیے بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام اپنے غلام کی تربیت فرما رہے ہیں ایک اور مقام پر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عقیل بن ابھی طالب غزوہ حنین سے پلٹے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مال غنیمت میں کیا لائے انہوں نے کہا کہ ایک سوئی میرے پاس ہے یہ سوئی رکھ لو اور تم کام کرتے رہنا کپڑے سیتے رہنا اتنے میں حضور کریم علیہ السلام کے منادی نے ندا کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ دھاگا اور سوئی تک دے دو اللہ اکبر جب یہ اعلان سنا تو فوراً سوئی لے کے حضور کریم علیہ السلام کے اس منادی کو دے دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس رہ گئی تھی اور میں یہ تمہیں واپس کرتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ سوئی کی جو ہے بظاہر حیثیت کیا ہے لیکن حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام کے ارشادات پر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اللہ اکبر اب آئیے ہم واقعات کی دنیا کی طرف چلتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا کیسے ہیں اور جو لوگ جو لوگ امانت امانت کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں حالات و واقعات ان کا کس طریقے سے جو ہے وہ مقام بیان کرتے ہیں اللہ اکبر پہلی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت ریشمی کپڑا لے کے آئی غالباً ریشمی کپڑے کا تھان تھا حضور میں اس کو فروغ کرنے آئی ہوں مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز لے کر کے آئے اور آپ اس چیز کے تاجر ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ بازار کے اندر اس چیز کی ویلیو کتنی ہے بعض مرتبہ آپ پین دیکھیں تو ایک ایک لاکھ روپے کا پین ہے آپ اگر پین کی تجارت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت جو ہے ایک لاکھ روپیہ ہے اب کوئی بندہ آپ کے پاس لے کے آتا ہے کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں آپ کہیں گے ٹوپی گھما دو بے وقوف بنا دو اس کو پتہ ہی کیا کہ یہ پین کتنے کا کتنے کا حساب سو روپے کا لے لوں گا دو سو روپئے کا لے لوں گا عموماً یہی ہوتا ہے اللہ اکبر ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ آپ آب تقوی کا عالم دیکھیے وہ لے کر کے آئی امام اعظم نے فرمایا کتنی قیمت سے بیچنا چاہتی ہوں اس نے کہا سو روپے کا لے لے فرمایا یہ کپڑے کا تھان تو بہت مہنگا ہے اچھا دو سو کا لے لے فرمایا اس سے بھی مہنگا ہے کہ کتنا مہنگا ہے فرمایا پانچ سو گرم دوں گا پانچ سو دوں گا تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے مزاق کرتے ہیں فرمایا مزاق نہیں کرتا یہ سو درم اس کی قیمت ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے پانچ سو درم اس کپڑے کی ٹھان کے اس کو ادا کیے کہ یہ لے جاؤ دیکھا آپ نے کہ امانت کے اندر اس طریقے سے دیانتداری کا عالم امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ دنیا میں شہرت حضور غوث آزم دنیا میں شہرت حضرت راجا حضرت خواجہ غریب نواز دنیا میں شہرت بابا فرید دنیا میں شہرت میرے اعلیٰ حضرت بروی دنیا میں شہرت حضور شاہ برکت اللہ دنیا میں شہرت کیا وجہ ہے تو یاد رکھیے گا یہ اونچائے مصطفیٰ کریم ہے یہاں پر یہ كونچائے کراچی اور حیدرآباد نہیں ہے کہ ہوٹوں کی نالی دیکھ کر کے محبت کی جائے اونچی ہیل دیکھ کر کے محبت کی جائے گولڈن سلفی دیکھ کر کے محبت کی جائے حضور اسی بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جس بندے میں حضور کریم علیہ سلاط کی سیرت کی جو ہے وہ جھلکیاں دکھائی دیتی ہوں حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے اسی بندے کو سینے سے لگاتے ہیں کہ جو تقوے کا کام کرتا ہو تقوے پہ چلتا ہو حضور کے ارشادات پہ عمل کرتا ہو تو ایسا ہی بندہ جو ہے حضور کریم علیہ سلاطل کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا ہے اور جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اگر وہ وشال کے بعد بھی قبر میں چلا جائے تو اس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان بزرگان دین کے نام کے چرچے ہیں اچھا حضرت فاروق کے آزم رضی اللہ تعالم ایک مرتبہ ایک جگہ پر موجود تھے دیکھا کہ ایک شخص ایک لڑکے کے ساتھ آیا محفل میں اب غور سے سنیے گا اسے ایک شخص ایک لڑکے کے ساتھ محفل میں آیا حضرت فاروق کے آزم دیکھنے لگ گئے کہ میں نے بے شمار اولاد کو دیکھا لیکن یہ بچہ اپنے باپ سے بہت زیادہ مشابق اس کی وجہ کیا ہے سوچا چلو اسی بندے سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو فرمانے لگ گئے اے شخص میں نے بے شمار بچوں کو دیکھا ہے لیکن میں نے تیری تیرے ساتھ یہ جو بچہ ہے یہ تیرے ساتھ اتنی مشابیت رکھتا ہے اتنی مشابت والا بیٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کی کیا حکمت ہے اس کو بیان کر اللہ اکبر وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین ایک مرتبہ مجھے ایک سفر درپیش تھا ایک مرتبہ مجھے ایک سفر درپیش تھا میری بیوی حاملت وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس حالت میں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہے دو چار روز کے بعد میرے یہاں جو ہے وہ اولاد کی پیدائش ہوگی اور تم مجھے اس حالت کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا تیرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں امیر المومنین میں تجارت کے لیے چلا گیا تجارت سے جب واپس آیا تو لوگوں نے بتایا کہ تیری بیوی کا انتقال ہو گیا چنانچہ میں اس کی قبر پر رات کے وقت جب آیا ابھی میں قبر پہ, پہ پہنچنے والا تھا قبر سے دور تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر میری بیوی کی روشن چمک رہی ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز روشن ہو رہی ہے تو قبرستان کے بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ تیری بیوی کی قبر ہے روزانہ ہم یہاں پہ اس روشنی کو دیکھتے ہیں اس نے کہا امیر المومنین میں قبر کے قریب ہوا جب میں قبر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے مٹی میں یہ بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے تو اس کے قبر کے پاس ایک چراغ بھی روشن ہے میں نے اس بچے کو جب لیا تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی یہ تیری امانت ہے جو نے اللہ کے شکر کی تھی اگر اس کی ماں کو بھی اللہ کے شکر کرتا تو اسے بھی زندہ پاتا اس کی ماں کو بھی اگر اللہ کے سکر کرتا تو اسے بھی تو زندہ پاتا کیونکہ اس بندے نے یہ الفاظ کہے تھے کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے سکرد کرتا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں تجھے اور تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے اللہ کے سکرد کرتا ہوں تو واپس آتا ہے تو اسے اولاد جیسی نعمت جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے یاد رکھیے گا امانت صرف میں نے آپ سے کہا کہ جو چھوٹی سی تعریف ہم نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے صرف وہ امانت کی تعریف نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ امانت اور جس بندے کے اندر امانت کا جوہر موجود ہوتا ہے وہ بندہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے اور جس بندے کے اندر امانت کا جوہر کم ہوتا ہے اس بندے کو ترقی کرنے میں کافی وقت اور کافی سال لگتے ہیں اور ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمارا اسلام امانت میں خیانت کرنے سے مذمت فرماتا ہے ایک واقعہ ایک جگہ پر لکھا ابن جوزی نے ابن جوزی کہتے ہیں کہ یوسف بن حسین نے بیان کیا کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ حضرت ظلم مصری یہ اللہ کے کامل ولی ہے اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا اس میں بھی موجود ہے تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان بزرگ ظلم مصری کے پاس جاؤں اور ان کی خدمت کروں اور ان سے اللہ تعالی کا اس میں اعظم میں حاصل کروں میں لوں میں مانگوں فرماتے ہیں یوسف بن حسین کہ میں حضرت ظلم مصری کے پاس پہنچ گیا روزانہ ان کی خدمت کرتا ہر نماز سے پہلے ان کی خدمت کرتا نماز کے بعد میں ان کی خدمت کرتا جو کچھ طلب کرتے میں لا کر کے دیتا فرماتے یوسف بن حسین کہ میں نے اس طرح سے ایک سال تک ظلم مصری کی خدمت کی. ایک دن میں نے حضرت ظلم مصری سے کہا اے شیخ طریقت میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا اسم میں آزم موجود ہے تو کیا آپ مجھے اللہ تعالی کا اسم میں آزم دیں گے آپ اللہ کا اس میں آزم دیں گے پر جب یہ بات میں نے کہی تو جنون مصری نے سپوت فرمایا میرے دل میں یہ بات پتہ نہیں سے آگئی کہ میں یہ بات سمجھ بیٹھا کہ جنون مصری خاموش ہو گئے لگتا ہے کہ ابھی نہیں دیں گے ابھی نہیں بتائیں گے بلکہ کچھ دیر کے بعد مجھے بتائیں گے پر اس طرح سے چھ مہینے اور گزر گئے میں نے ارضی کے حضور آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کا اس میں آزم نہیں بتایا میں نے آپ کی اتنی خدمت کی اور اتنی میں نے آپ سے محبت کی فرمایا ہم بتا دیتے ہیں تمہیں کام کرنا ہوگا میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں فلانے مقام پہ تم جانتے ہو کہ میرا ایک دوست رہتا ہے تم وہ چیز اسے دے کر کے آنا کا ٹھیک ہے جو بن حسین فرماتے ہیں جنون مصری اپنے کمرے میں گئے اجرے میں گئے واپس آئے تو میں نے کیا دیکھا ایک تشت ہے اور تش کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا اور اندر ایک چیز ایسی ہے کہ جو ابری ہوئی دکھائی دے رہی ہے میرے پاس آئے تج کے اوپر سے کپڑا اٹھایا میں نے دیکھا کہ ایک کپڑے کی چھوٹی سی گٹری تھی جو اندر تھی مجھ سے فرمایا یہ لے جاؤ اور میرے اس دوست کو دے دو اب یوسف بن حسین فرماتے ہیں جب میں اس گٹری کو لے کے جانے لگا تو راستے میں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ کا ولی دوسرے اللہ کے ولی کو کیا تحفہ دے سکتا ہے کیا چیز ہوگی پھر میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ جستجو نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے جو ہے کسی کی امانت کو نہیں دیکھنا چاہیے حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں لیکن میں صبر نہیں کر سکا میں نے کیا کیا اس چھوٹی سی گڈری کو جب کھولا کیا دیکھتا ہوں ایک چوہا کودا اور کودنے کے بعد وہ غائب ہو گیا اب مجھے بڑا غصہ آیا زلمون مصری سے کہ ظلم مصری نے عجیب میرے ساتھ مزاق کیا مجھ سے کہا کہ فلاں دوست کو دیکھ کر کیا یہ امانت اور اس کے اندر تو چوہا رکھا ہوا یہ کیا بات کہی کہتے ہیں میں غصے کی حالت میں جب جنون کے پاس آیا زنون نے مجھے دیکھا سمجھ گئے اور فرمایا اے احمد ہم نے تیرا امتحان لیا تھا ہم نے تیرے ہاتھ میں چوہا امانت دیا لیکن تو نے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی کیا ایسی حالت میں توقع کرتا ہے کہ ہم تجھے اللہ کا اس میں آزم سکھائیں یہ امانت ہم تیرے حوالے کریں جب تو چوہے کے معاملے میں تیری یہ حالت ہے یہ کیفیت ہے کہ تو اس, اس کے اندر جو ہے صبر نہیں کر سکا اور تو نے امانت کو کھول کے دیکھ لیا تو تو اللہ تبارک کا بتال کا اس اعظم کیسے سوال کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اللہ اکبر تو حضرت یوسد بن حسین فرماتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ واقعتا امانت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور کسی کے مال میں خیانت کرنا یہ بہت بری چیز ہے چن یوسف بن حسین بڑی محنت کرتے رہے بڑی جستجو کرتے رہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کہیں جا کے بن حسین کو جو ہے وہ مقام ملا کہ جو مقام آپ چاہتے تھے اللہ اکبر آئیے اب جب مقام ملا تو ان کا کیا حال ہے کہتے ہیں کہ نیشاپور کے اندر ایک سوداگر نے ایک ہزار دینار نے ترکی کنیز نیس خریدی میں نے کنیز آپ کو بتایا تھا گفتگو میں باندھی کہ اس کی تعریف کیا ہے بعد میں سوداگر کو ایک سفر درپیش آیا اب وہ سوچنے لگا کہ یہ خوبصورت جو کنیز میرے پاس ہے یہ میں کس کے پاس رکھا کے جاؤں مجھے سفر درپیش ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان جری کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ یہاں پر سب سے زیادہ نیک آدمی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کنیز آپ کے پاس رہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں رکھا انہوں نے کہا نہیں مسجد ہو گئے تو حضرت عثمان کو وہ کنیز اپنے پاس رکھنی پڑی بزرگ تھے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ وہ کنیز حضرت عثمان کے گھر میں رہی دو چار دن کے بعد ایک مرتبہ اچانک جب حضرت عثمان کی نظر کنیز پہ پڑی تو وہ کنیز بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ حسین و جمیل اب حضرت عثمان پر عجیب و غریب کیفیت تاریخ ہو گئی سوچنے لگ گئے کہ کہیں میں بھی معاشیت کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں گناہ کے اندر کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں کیا کیا جائے سوچنے لگو چلے چلتے ہیں اپنے مرشد کے پاس حضرت ابو حفظ کے پاس اور ان سے معاملہ پوچھتے ہیں اب یہ اپنے مرشد حضرت ابو حفظ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے ساتھ ایسا, ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا کیا کروں تو ان کے مرشد حضرت ابو حفظ فرماتے فرمانے لگے کہ ایسا کرو کہ تم یوسف بن حسین کے پاس جاؤ وہ اس معاملے میں تمہیں گائیڈ کریں گے تمہاری رہنمائی کریں گے کہتے میں نے پتا پوچھا اور یوسف بن حسین کے پاس جب میں ان کے شہر ان کے علاقے ان کے گاؤں میں پہنچا اور میں نے پوچھا کہ ایسے ایسے نام کا کوئی شخص رہتا ہے تو لوگوں نے ان کے بارے میں صحیح الفاظ استعمال نہیں کیے کہ وہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں وہ چنی ہے وہ چنا ہے فرماتے میں واپس آ گیا ابو ہفسات کی حداد کے سامنے میں نے ساری بات بیان کی انہوں نے کہا واپس جاؤ تمہارے مسئلے کا حل وہ بیان کریں گے کہتے ہیں پھر میں اس گاؤں کے اندر واپس آیا اور جب یوسف بن حسین کے پاس میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ایک خوبصورت سا لڑکا ان کے سامنے بیٹھا ہوا بغیر داڑی کا خوبصورت سا لڑکا ان کے سامنے ہے ان کے سامنے جو برتن رکھا ہوا ہے اس دور کے اندر اس میں شراب بھری جاتی تھی وہ برتن ان کے سامنے موجود ہے تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک ولی اور کامل انسان ہیں آپ اور اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہیں آپ نے یہ کیا معاملہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نوجوان لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اور یہ برتن تو شراب میں شراب اس میں بھری جاتی ہے استعمال ہوتی ہے یہ سوائی آپ کے پاس موجود ہے اس کی کیا حکمت ہے فرمایا یہ جو بغیر داڑی کا لڑکا بیٹا ہے یہ میرا سگا بیٹا ہے یہ سرائی جو تم دیکھ رہے ہو اس میں شراب نہیں ہے اس میں میں نے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے تاکہ مسافروں کو آسانی پیدا ہو کا حضور آپ اس طرح کا فیل کیوں کرتے ہیں فرمایا اس لیے کہ تاکہ کوئی کنیز میرے پاس امانت میں رکھا کے نہ جائے اس لیے جو ہے میں نے اپنے اپنا جو ہے یہ ہولیہ بنایا ہوا ہے اللہ اکبر تو امانت کا جوہر آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے حضور کے ارشادات کو آپ دیکھیے کہ حضور کریم علیہ السلام کس طرح سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور یہ بزرگان دین کے جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں آپ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے مریدین کی جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں تو ضرورت آج کے دور میں اس بات کی ہے کہ ہم یہ جواہر اپنے اندر بسانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ایک کامیاب و کامران جو ہے وہ انسان بن جائیں اب آئیے قرآن مجید بپرقان حمید کی جو آئے کے مقدسہ میں نے تلاوت کی کہ جس میں فرمایا گیا کہ وبینہ حملی امان آتی ہم وہ آتی ہم, ہم راؤن اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں امانت پہ ہم نے گفتگو کی آئیے اس آئے کے مقدسہ میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ جب وہ کسی معاملے میں کسی سے عہد کرتے ہیں تو وہ اس عہد کو جو اس بندے سے انہوں نے کیا ہے اس عہد کو وہ ضرور پورا کرتے ہیں اب عہد کی تعریف کیا ہے اب ہم ذرا عہد کی طرف آتے ہیں اور اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں اہل علم فرماتے ہیں کسی سے قول اور اقرار اور وعدہ کرنا عہد کہلاتا ہے اور اس کو پورا کرنا ایفا اہد کہلاتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا میں رہنے والے تو عہد بہت ضروری چیز ہے بہت اہم چیز ہے دینی اور دنیاوی معاملات میں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے عہد خرید و فروخت کے اندر تجارتی معاملات کے اندر معاشرتی لین دین کے اندر اس عہد کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ سلاۃ والسلام نے عہد پر بہت زیادہ زور دیا کہ مسلمان جب کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے دیکھیے ہم جب معاشرے کے اندر تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں عموماً ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ صاب فلانے وقت میں اتنے عرصے میں ہم تمہیں مال دے دیں گے اور سامنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم مال مجھے دے دو گے تو ہم اس کی پیمنٹ فلانی تاریخ کو جو ہے تم سے کر دیں گے عباس مرتبہ مال تاریخ پہ نہیں ملتا یا پیمنٹ تاریخ پہ نہیں ملتی بندہ پیمنٹ لینے آتا ہے میں نے کئی دکانداروں کو دیکھا ہے کہ وہ چھپ جاتے ہیں مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں ملازموں سے کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ آج میں دکان پر موجود نہیں یا آفس میں نہیں آیا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے فت عہدی کی فضا پیدا ہوتی ہے اور دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے کاروبار کے اندر یہ چیز نقصان پیدا کر دیتی ہے تو احض ایک بہت, بہت بڑا جوہر ہے کہ جو ہر مسلمان کے اندر جس کا ہونا بہت ضروری ہے آئیے اس پر بھی میں چند ارشادات اور مختصر تی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں حضرت عبد اللہ امر بن آج سے روایت کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں چار باتیں ہوں جس میں چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے تو سمجھو کہ اس میں نفاق کی ایک خصرت موجود ہے اللہ اکبر وہ چار باتیں کون سی ہیں حضور کریم علی علیہ سلاد نے ارشاد فرمایا اس میں نفاق کی قسلت پائی گئی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے اب وہ چار باتیں کون سی ہیں فرمایا امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے دوسری بات جب بات کرے تو جھوٹ بولے تیسری بات وعدہ کرے تو اسے توڑ دے چوتھی بات جب جھگڑا کرے تو وہ بے حدا باتیں کرے تو حضور کریم علی علیہ سلاط وسلام ارشاد فرماتے ہیں جس میں یہ چار باتیں ہوں گی سمجھو کہ وہ خالص منافق ہے اب غور کرنا چاہیے ہم جب بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں یا نہیں ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں اسی طریقے سے جب ہمارے پاس امانت رکھی جائے ہم اس کو لوٹاتے ہیں یا نہیں جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے ہم بےحدہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں غور کرو اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈال کے دیکھو اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ایسے افعال ہم سے ہو رہے ہیں یا نہیں میرا تو روز کا مشاہدہ ہے صاف کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو بندہ فوراً ماں بہن سے کم کی گالی نہیں بکتا فوراً سامنے والے کو جو ہے غلیظ گالی بک دی جاتی ہے اور پھر وہ گالی جلتی پر تیم تیل کا کام کرتی ہے اور پھر خون اور قتل تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ چاروں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں اگر موجود ہیں تو ہم نے ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اللہ ہو اکبر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو قوم عہد کر کے فریب دیتی ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے جو قوم عہد کر کے فریب دیتی ہے اس پہ دشمن غالب آ جاتا ہے مجھے بتاؤ آج امریکہ ہم پہ غالب ہے یا نہیں اسرائیل ہم پر غالب ہے یا نہیں یہودی لوبی ہم پر غالب ہے یا نہیں یہ بیرونی طاقتیں عیسائی مشینری ہم پر غالب ہے یا نہیں سوچو کہ غلطی کہاں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عہد کرتے ہوں اور اس اہد کو توڑتے ہو اور یہ برائی ہمارے معاشرے میں کہیں بڑی تیزی کے ساتھ کو نہیں پھیل گئی کہ تقریباً ہر شک جو ہے اس برائی کے اندر مبتلا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم عہد کر کے فریب دیتی ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو بھی غور سے سنیے گا اور اپنے معاشرے کو دیکھیے گا حضور نے فرمایا جس قوم میں عہد شکنی کی عادت پھیل جاتی ہے اس قوم میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے جس قوم میں عہد شکنی کی عاد پھیل جاتی ہے اس قوم میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس قوم میں اموات بڑھ جاتی ہے اور کرو اپنے معاشرے کو دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم بتاؤ ہمارے معاشرے میں خون ریزی بڑھ رہی ہے یا نہیں تو روزانہ اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں سو سے کم کا ایوریج آپ کو نہیں ملے گا پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں فلانی جگہ پر اتنے آدمی مر گئے پلانی جگہ پر اتنے آدمی مر گئے تو اب یہ خون ریزی کی کیفیت بڑھ رہی ہے اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یقینا ہمارے اندر کوئی خرابی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور وہ خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا نہیں کرتے اور دنیا میں مشہور ہے کہ جب پاکستانی کسی کام کے بارے میں کہتا ایک منٹ ابھی آیا سمجھو پھر یہ کبھی نہیں آیا ایک منٹ ابھی آیا سمجھو پھر یہ کبھی نہیں آیا تو ہمارا ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کا ہوتا ہے ہمارا ایک منٹ پانچ پانچ گھنٹے کا ہوتا ہے یہ ہم مسلمانوں کی شان نہیں ہے تو حضور کریم علیہ السلط وسلام اس طرح سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں اللہ اکبر آئیے اب ہم اپنے آتا کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو عہد کا حکم دے رہے ہیں تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام عہد کے کتنے پابند ہیں آئیے ہم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت ناز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں ابو داؤ شریف میں یہ بات موجود ہے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا مکے میں رہتا تھا گبارے قریش نے مجھے سفیر بنا کر مدین شریف میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں ایمان کی صداقت پیدا ہو گئی جیسے میں نے چہرہ رسول کو دیکھا تو میرے دل میں ایمان کی صداقت پیدا ہو گئی اکبر میرے آقا کریم علیہ سلاط کا چہرہ ناز خدا کی قسم جب لوگ چہرہ ناز کو دیکھتے حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یار مصطفیٰ کریم علی علیہ سلاۃسلام کے چہرے ناز کی جو ہے یہ شان ہے فرماتے جب میں نے دیکھا تو دل میں ایمان کی صداقت پیدا ہو گئی مکہ شریف سے آئے سفیر بن کے حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان کی صداقت پیدا ہو گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم میں کبھی اب کفار مکہ کے پاس نہیں جاؤں گا بس اب میں اسلام قبول کر کے یہیں رہوں گا حضور نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ کبھی عہد شکنی نہیں کرتا میں کبھی عہد شکنی نہیں کرتا نہ قاصدوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں تم اب لوٹ جاؤ اور اگر وہاں بھی تمہارے دل میں صداقت اسلام باقی رہے تو پھر واپس آ جانا حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے حضور کی تجویز کو قبول فرمایا میں وقع واپس لوٹ گیا اس کے بعد میں پھر آیا اور حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام کے غلاموں میں میں شامل ہو گیا حضور فرماتے ہیں میں کبھی عہد شکنی نہیں کرتا ایک بات میں نے آپ کی خدمت بیان کی اللہ اکبر آئیے ایک اور بات آپ کی خدمت بیان کر دیتا حضرت ابو حضیفہ بن جمان حضرت ابو کردہ یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا لیکن ابھی اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا جب چنگے بدر ہونے والی تھی تو یہ دونوں مکہ شریف سے نکلے اس ارادے سے کہ جنگ بدر ہونے والی ہے اور ہم وہاں پر جا کر کافروں سے لڑیں گے اللہ اکبر مجھے بتائیے جب جنگ بدر ہوئی کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ مسلمان مقابلے پر کتنے تھے ساڑھے نو سو ہزار کے لگ بھگ جو ہے وہ مقابلے پر لوگ موجود ہیں اللہ اکبر تین سو تیرہ ایک طرف ہیں مجھے بتاؤ جب جب تعداد کم ہو اور کچھ لوگ آنے لگے تو مجھے بتاؤ سالارے جنگ کیا کرتا ہے وہ جو جنگ کا امیر ہوتا ہے جو معاملات کو معاملات کو نمٹارا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے جو جنگ کا چنل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ ہمارا مقابلہ ہو سکے اب یہ دو ساب رسول حضرت ابو حضیر بن جمان اور حضرت ابو دردا یہ جنگ بدر پہ ایک موقع پر جب مدین شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے تو راستے میں انہیں کافروں نے روک لیا اور کا تم ہر کس مدینے نہیں جانے دیں گے اس لیے کہ اگر تم مدینے جاؤ گے تو محمد بن عبداللہ کی مدد کرنے جاؤ گے اور ان کی قوت زیادہ ہو جائے گی تو دونوں کی زبان سے نکلا کہ ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں ہم جنگ بدر میں شرکت کرنے تھوڑی جا رہے ہیں ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں یہ بات انہوں نے ان کے سامنے کہی مگر دل میں ارادہ یہ تھا کہ ہم جا کر کے مجاہدین میں شامل ہو جائیں تو انہوں نے اجازت دے دی اگر تم ایسے ہی جا رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر جاؤ اب یہ دونوں غلام حضور کے پاس پہنچتے ہیں الیک سلیٹ ہوتی ہے حضور کے سامنے انہوں نے یہ معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے ہمیں کافروں نے روک لیا پوچھا کہاں جا رہے ہو جنگ بدر میں شرکت کرنے تو نہیں جا رہے کہ تم مسلمانوں کے مددگار بنو ہم نے کہا نہیں ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بات ہم نے ان سے کہی مگر دل میں ارادہ ہمارا جنگ بدر میں جو ہے وہ شرکت کا ہے حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے انہیں جنگے بدر میں شرکت کرنے سے روک دیا خود انہیں روک دیا فرمائے جب تم راستے میں کافلوں سے جنگ میں نہ شامل ہونے کا وعدہ کر کے آئے ہو تو اب اپنے وعدے پر کائم رہو جب وعدہ کر لیا تم نے تو بس اب اپنے وعدے پر کائم رہو ور فرما کہ حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام اپنے غلاموں کی کس طرح سے جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا یہ حسین واطیہ خدا کی قسم روم کو کھڑا کر دیتا ہے حضرت عبد اللہ ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بیثت سے پہلے حضور سے کوئی چیز خریدی اس کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں پر رہیں میں ابھی رقم لے کر کے آتا ہوں اسی جگہ پر چنانچہ میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا تین دن کے بعد تین راتیں گزر گئیں تو مجھے وہ اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نے حضور سے یہ وعدہ کیا اور کچھ رقم مجھے دینی ہے میں نے کہا تھا آپ انتظار کریں میں آتا ہوں اوہو یہ کیا ہو گیا تین راتوں کے بعد جب مجھے وہ بات یاد آئی اور جب میں واپس اس جگہ پر آیا میں نے کیا دیکھا پیارے آقا کریم اسی جگہ پر موجود ہے پیارے آقا اسی جگہ پر موجود ہے حضور کریم علیہ السلام نے جب میری طرف دیکھا تو فرمایا اے نوجوان بے شک تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں تین راتوں سے یہاں پر تیرا انتظار کر رہا ہوں میں تین راتوں سے یہاں پر تیرا انتظار کر رہا ہوں چونکہ وعدہ کیا تھا ہے میں یہیں رہوں گا تم جاؤ تو وہ چلے گئے اور بھول جاتے ہیں اس معاملے کو تین راتوں کے بعد جب پہنچتے ہیں تو حضور کریم علیہ سلاۃسلام ان کا جو ہے وہ انتظار فرما رہے تھے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ایک شخص سے حضور کریم علیہ السلام نے کسی موقع پہ وعدہ فرمایا تھا کہ اب تم جب کبھی مجھے ملو گے جہاں کہیں بھی تو تم جو مانگو گے میں مستفیٰ تمہیں عطا کروں گا جو مانگو گے مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا ایک دن وہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور حضور قیدر کا مال تقسیم فرما رہے تھے تو وہ شخص آن نکلا اور حضور کو ان کا وعدہ یاد دلایا فرمایا کہو کیا مانگتے ہو اس نے کہا مجھے اسی بکریاں چاہیے مرمت فرما دیں حضور کریم علیہ سلاۃسلام نے اسے اسی بکریاں دیتے ہوئے کہا کہ تو نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا بلکہ اس عورت سے بھی کم مانگا کہ جس نے موس علیہ السلام سے جس نے حضرت موس علیہ السلام سے ایک ایسے ہی وعدے کے عوض میں بہت کچھ مانگا تھا اور پھر فرمایا کہ حضرت موسا نے ایک عورت سے کہا تھا اگر تم مجھے حضرت یوسف کی قبر کا پتہ بتا دو گی تو جو مانگو کی میں تم کو دوں گا جب اس عورت نے پتہ بتایا تو حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو وہ بولی میری جوانی مجھے واپس کر دے میری جوانی مجھے واپس مل جائے اور جنت میں جاؤں گی تو آپ کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گی یہ دو خواہشیں جو ہیں میری ہیں اللہ اکبر چنانچہ کہتے ہیں کہ اب وہ شخص پورے عرب میں ضرب المثل ہو گیا یعنی لوگ کسی نرم دل والے شخص کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی فلاں آدمی کا دل دیکھو کہ اس کے دل کو کیا ہو گیا وہ تو بالکل اسی طرح نکلا کہ جیسے وہ اسی بکریوں والا آدمی تھا یعنی جب کوئی نرم دل آدمی ہوتا تو عرب لوگ جو ہے اس بات کو دوہایا کرتے اور اس کو زرب المثل بنا دیا گیا اکبر حضور کریم علیہ اللہۃ وسلام ایک اور معاملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ کہ چھجری میں سلح ادبیا ہو سلح ادبیا کے موقع پر کبفار نے ایک شرط رکھی تھی وہ شرط کیا تھی اگر مدینے کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے اگر آپ کا کوئی غلام ہمارے پاس آ جائے مکے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اور ہمارا کوئی آدمی اگر مدینے آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام نے اس شرط کو منظور فرمایا تھا اور بڑی کڑی شرط تھی لیکن جو چیز جس طرف نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس طرف کسی اور کی نگاہ نہیں تھی اللہ پر آئیے کہتے ہیں کہ اب یہ شبد جب منظور ہوتی ہے اور یہ معاہدہ جب ٹیکس تکمیل پا گیا معاہدہ جب ہو گیا تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی یہ مدین شریف آ گئے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں میں ہتگڑیاں پڑی ہوئی ہیں کپار کی قید سے کسی نہ کسی طرح جان بچاتے ہوئے مدین شریف آئے اور مسلمانوں سے انہوں نے پناہ طلب کی کہ مجھے پناہ دے دی جائے لیکن معاہدہ تھا حضور کریم علیہ السلام نے شہاد فرمایا ہم معاہدہ کر چکے ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تم نے واپس جو ہے مکے شریف کی طرف جانا ہوگا اب حضرت ابو جندل کبھی حضور کی طرف دیکھیں اور کبھی جناب سارے صحابہ کے کی طرف حضور کے غلاموں کی طرف دیکھیں اور حضور کے غلاموں پر بھی عجیب و غریب کیفیت تاریخ ہے کہ یہ آدمی ہم سے مدد لینے کے لیے آیا ہے لیکن ہم وعدہ کر چکے ہیں اس کو واپس دینا ہوگا چنانچہ ابو جندل کو جو ہے وہ واپس دے دیا گیا ابا اکبر اب کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کا یادم اور شرائط سنا سب مجبور ہو کر رہ گئے اور دشمن کو فاق دشمن جو تھے وہ ابو جندل کو اپنے ہمراہ لے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بشیر یہ بھی اس طرح سے آ گئے مکے شریف سے کسی طرح جان بچاتے ہوئے مدی میں پہنچ گئے ان کے تعاقب میں دو आ بھی آ گئے کہنے لگے یار رسول اللہ ہم اے محمد ابن عبد اللہ آپ نے وعدہ کیا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر दे میں آئے گا ہم اس کو واپس دے دیں گے نہ یہ ابو بشیر کو واپس کیجیے ابو بشیر کو بھی حضور نے جب واپس کیا ابو بشیر آگے گئے دوسرا اپنی جان بچاتا ہوا مکے بھاگ گیا اب کیا ہو گیا کہتے ہیں ابو جندل نے اور ابو بصیر نے مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک ٹھہرا تال دیا اب کافروں کا جو بھی سامان مچ کے جانے لگتا یہ اس میں تعداد بڑھتی چلی گئی کہ یہ قافلے پر حملہ کرتے اور مال کو لوٹ لیا کرتے تھے کہ کافروں کو یہ تجویز اور یہ شرط بڑی مہنگی پڑی وہ پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ اللہ وہ شرط جو ہم نے رکھی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی اگر مدی آئے آپ کو واپس کرنا ہوگا ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں اللہ ہو اکبر لیکن اس معاملے کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلاط وسلام جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے غلاموں کو وعدہ جو ہے اس کو وفا کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو بے شمار باتیں میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے حضور کریم علیہ کے غلاموں نے وعدے کی پاسداری کی ہے جس سے بھی وعدہ کیا اس وعدے کو جو ہے انہوں نے وفا کیا ہے ایک واقعہ میں حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی کی زندگی کا بھی اس وعدے سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا حضور غوث آزم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں چلا جا رہا تھا راستے میں مجھے ایک شخص ملا اس نے کہا برائے کرم آپ مجھے اپنا شریک سفر بنا لے اس پر میں نے اس سے عہد کیا اس پر میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے معاملات پر بھی سفر کروں گا اور آپ کے حکم کے خلاف بھی کچھ نہیں کروں گا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا ہم سفر بنا لیا اب دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم جب آگے بڑھے ایک مقام پہ, پہ پہنچے تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری واپسی تک آپ یہاں سے تشریف نہیں لے جائیں گے حضور غوث آزم فرماتے میں نے اس سے وعدہ کیا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا حضور غوث آزم فرماتے ہیں ایک دن گزرا دو دن گزرا پورا سال گزر گیا ایک سال کے بعد وہ آدمی واپس آیا ایک سال کے بعد اور حضور غوث آزم وہیں پر اس کا انتظار کر رہے تھے ان ساتھ کا پھر وہ کچھ ساتھ ساتھ رہا اور کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں میں ایک کام سے جا رہا ہوں آپ یہیں پہ رہیں گے حضور غوث آدم فرماتے پھر میں نے وعدہ کیا پھر وہ آدمی چلا گیا ایک سال تک میں اس کا انتظار کرتا رہا پھر وہ آ گیا حضور غوث آدم فرماتے پھر عرصے وہ ساتھ رہا پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں گے میں نے اسے وعدہ کیا پھر وہ شخص چلا گیا فرماتے ہیں ایک سال کے بعد جب آیا تو اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لے کے آیا اور وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے عبد القادر جانتے ہو میں حضرت خزر ہوں میں حضرت خزر ہوں اللہ اکبر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول کروں فرماتے میں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خزر نے فرمایا اب سہر و سیاح کو ختم کیجئے بغداد میں جا کے بیٹھیے مخلو خدا آپ کی منتظر ہے اللہ اکبر یہاں پہ شاگردوں نے سوال پوچھ لیا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تین سال انتظار کرائے حضرت نے تو تین سال تک حضور غوث اعظم نے کھایا کیا ہوگا جب آپ اس جگہ سے ہلے نہیں اس جگہ سے ہٹے نہیں تو تین سال تک حضور غوث اعظم نے کیا کھایا ہوگا تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ آپ کی شاگردوں میں تو کسی نے یہ سوال کر دیا اے ہمارے شیخ ان تین سالوں میں آپ کے کھانے پینے کی کیا صورت رہی ہوگی فرمایا ہر ضرورت کی چیز عبد القادر کے سامنے آ جاتی تھی ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ عبد القادر کے سامنے آ جاتی تھی ابا اکبر تو فرمایا گیا کہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا و لدین ہوم علا صلا اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگبانی کرتے ہیں الاحی کا حم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں الندینہ یری تون الفردوسا خادی دون کے فردوس کی میراث پائیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں تو یاد رکھنا اگر کامیاب انسان ہم نے بننا ہے تو ہم نے کامیابی کے لیے بے شمار چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جس میں بے ہودہ باتوں کی طرف التفاط نہیں کرنی نمازوں کے اندر خشیت کو پیدا کرنا ہے زکوٰۃ پابندی سے دینا ہے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور اس طریقے سے امانت اور عہد کو ہم نے پورا کرنا ہے گویا کہ ہم نے ہر معاملے میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نقل کرنا ہوگی جب ہم نقل مستعفی کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے نہیں پر ہم سورہ المؤمنون پر گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و زندگی رہی تو کل سے ہم گفتگو شروع کریں گے خلفۂ راشدین پر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہفتے کی رات امام علی مقام پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی اور واقع کربلا کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاء ایک ایک بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو آپ تمام حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں بھی آپ آتے ہیں اور شوق اور محبت کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کو سماج فرماتے ہیں اللہ کبار و تعالی سارے سنی علماء کی حفاظت فرمائے ساری عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے وہ ظالم بھیڑیے جو خود کچھ دھماکوں سے اور فائرنگ سے ہمارے ملک میں تفری پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو نیز و نابود فرماتے اور تمام سنی نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ دور واقعتا ہمارے مسلک کے لیے بڑا کڑا دور ہے اپنے ارد گرد نظر رکھیں مشکوک آدمی پہ نظر رکھیں یہ محفل آپ کی ہے میں تو یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھا ہوا آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں لیکن آپ کے آگے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنی محفلوں کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسا نوجوانوں کا دستہ تشکیل دیں کہ جو ہماری محفلوں کی حفاظت کریں ہمارے لوگ ہوں گے ہماری محفلوں کی حفاظت کریں ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کے جلسے میں پولیس دکھائی نہیں دیتی رینجرز دکھائی نہیں دیتی بابا اس دور میں پولیس کو جان بچانا مشکل ہو گیا رینجرز کا جان بچانا مشکل ہو گیا وہ خود بےچارے اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں وہ ہماری جان کیسے بچائیں ہاں ہماری جان پیارے مصطفیٰ بچائیں گے ہماری جان امام علی مقام بچائیں گے ہم تو ان کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ست کھا رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے سطح سے ہماری حفاظت فرمائے گا وآخر و دعوانا ان رب العالمين دو تین شیر سراتو سلام کے ہوں گے مختصر سی دعا منشل خلق می منگل خلقی كل لله من مولى يا كل لي وسلم دائما ابا دن لا بك خير الخلق كل له من مولى يصلي وسلم دائما ابا على اعلىربي بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِهِ مِئَا مِنْ تَذَاكُورِ جِيرَانٍ بِذِي سَلَامِ مَاذَ اجْتَادَمْ عَنْ جَرَامٍ مُقْلَاتٍ بِذَامِ مَوْلَى يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَرْبِهِ بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلُ لَهُ مِنْ مَوْلَى يُصَلِّي وَيُسَلِّم دَائِمًا عَابِدًا أَعْلَى حَبِيب بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلُ لَهُ مِنْ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ وَقَائِلُ النَّيْ وَالْفَارِ قَيْنِي مِنْ عَرَبٍ وَمِن ارجمي مولا يصلي و يسلم دائما ابا دن حربي بك خير الخلق كل ذي منه من مولا يصلي و يسلم دائما ابا دن حربي بك خير الخلق كل ذي منه نبيون امي غنّى فيلا احدن اضر في قولي لا منه ولا نا ام مولى لي وسلم دائما ابدن اعلى حبي بك خير الخلق كل له من مولى يصل لي وسلم دائما ابدن اعلى حبي بيك خير الخلق كلهم لمن يا اصرام الخلقي مالي من الو ذبيه سواك داحلون للحديث ارم امي مولى يصل لي وسلم دائما ابد النعلى حبي بك خير الهلق كله ليهيم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قا صيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قا صيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قا صيدنا واغفر لنا ما مضى يا كَرَمِي مَوْلَى يَصْلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبادَ الْأَعْلَى حَبِيبِ بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ أَبْيَاتُهَا قَدْ آتَتْ سِتِّيْنَةَ مِئَاتٍ فَرْجِبِهَا كَرَبًا يَا وَاسِعَ الْعَرْشِ كَرَمِي أَبْيَاتُهَا اتسلم به شيخنا يا واسع الكرام من مولاه يصلي وسلم دائما ابدا حبي بك خير الخلق لك له من مولى يصلي وسلم دائما ابدا حبي بك خير الخلق می اولی وسلیم وباری تیرا ہمت پہلا کھو سلا مستہ جانا ہمت پہ لا کھو سلا شم عی میں ہی یت پہلا کھو سلاشم عی میں ہی یت پہلا کھو سلا ہم غریبوں بو کے آتے بے حد دور ہم غری بو کے آقا پے بے حد دور ہم پکی کی سر وت پے لا کو سلا گوتے آ زم تو کا نو کا جلوائے شانِ ندرت پہلا خو سلاش ماں شر میں جب ان کی آ مد ہو اور بھیجے سب ان کی شاک پہلا کھو سلام مجھ سے خد م مت کے خود سیک ہے ہارضا مجھ سے خد مت کے خود سیک ہے ہار جا متا پا مت پہ لا کھو سلا مسپا پا رحمت پہ لا کھو سلا اللہ ولادنا وبارک وسلم وسلمتم وفیلا خرطی حسنت وکین آداب وکین آداب القبری وکین آداب الحشری وکین آداب الینی وکین مولائے کریم آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما مولائے کریم ہمیں امانت دار بنا مولائے کریم ہمیں عہد کو پورا کرنے والا کامل مسلمان بنا اے اللہ تبار کا وطالعہ جتنے جواہر اسلام کے ہیں وہ سارے جواہر ہمارے وجود میں پیدا فرما دے مولائے کریم ستری اور اچھی زندگی گزارنے کی ہمیں توفی قطع فرما بد اہدی سے ہم مسلمانوں کو بچا قیاانت سے ہم مسلمانوں کو بچا زنا سے ہم مسلمانوں کو بچا جو نمازیں ہم ترک کر دیتے ہیں نماز کے ترک کرنے سے ہم مسلمانوں کو بچا ہم سارے مسلمانوں کو کامل مسلمان بنا تیرا و تیرے حبیب کا سچا پچکا جو ہے محبت کرنے والا بنا ببرکت علم اللہ و ملائکتہو یسلون علم نبی جا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلمون تسلیما اللہم صلی علا سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآله وبارك وسلم صلاه وسلام علىك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربيك رب العزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى